بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپن اولاد کو قتل کرتے ہیں احمکانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہین روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھ کو بے شک وہ بہکے اور رانہ پائی